بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع, شروع اللہ, اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ اور سب کو تھامنے والا ہے نازل فرمایا ہے جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے اسی نے تورات اور انجیل کو اتارا تھا من قبل هدل للناس اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهِ لَهُمْ وَاللَّهُ اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر اور قرآن بھی اسی نے اتارا جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا ہے ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء والذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم يقينا اللہ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ غالب ہے, حکمت والا ہے. <تصفح> میں جس نے تج پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں اور بعض متشاب ہیں پس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو مراد کی جستجو کے لیے حالانکہ ان کی حقیقی مراد کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا اور پختہ و مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں ربنا لا اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل تیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے اے ہمارے رب تو تقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا بلا شبہ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی وہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہیں جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جون سے پہلے تھے انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا پھر اللہ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور اللہ سخت عذاب والا ہے کافروں سے کہہ دیجیے کہ تم قریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے خود ان کے برتن یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو باہم مد مقابل ہوئی ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے اور اللہ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے مت الحت دنیا ہوں حسن المرغب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان زدہ گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی رضا مندی ہے سب بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں الذین یقولون ربنا اننا آمننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابنا جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا فکی نولق جو صبر کرنے والے سچ بولنے والے فرما برداری کرنے والے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت و العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم اللہ فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کے ساتھ دنیا کو قائم رکھنے والا ہے اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ان ومن يكفر بآیات اللہ فإن اللہ سريع الحساب بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے بلا شبہ اللہ اس کا جلد حساب لینے والا ہے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 پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑے تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابے داروں نے اللہ کی اطاعت میں اپنا منہ متعد کر دیا اور اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے کہہ دیجیے کہ کیا تم بھی اتاد کرتے ہو پس اگر یہ بھی تابے دار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں اور اگر یہ روگردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون, ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حابطت أعمالهم في الدنيا والآخرة دنیا جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں تو اے نبی انہیں دردناک عذابوں کی خبر دے دیجئے ان کے اعمال دنیا و آخرت میں غارت ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں پھر بھی ان کی ایک جماعت منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے چند دن ہی آگ جلائے گی ان کی گھڑی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے تا کیف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا پس کیا حال ہوگا جب کہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اور ہر شخص اپنا اپنا کیا پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا لکھل ملک چشہ چشل خیب ان کل شی خدیپ آپ کہہ دیجئے اے میرے مابو اے تمام جہان کے مالک تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی وتخرج من, وترزق من تشاء بغیر حساب تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے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 اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی کسی حمایت میں نہیں مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو اور اللہ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ خواہ ظاہر کرو اللہ سب کو جانتا ہے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا ان بے شک اللہ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم نوح اور ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کا انتخاب فرما لیا چند سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ سنتا جانتا ہے اِذْ قَالَتْ اِمْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي محررا, مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی تو میری طرف سے قبول فرما یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے مرونا جب بچی کو جنا تو کہنے لگی کہ پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں میں نے اس کا نام مریم رکھا میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں پس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی اس کی خیر خبر لینے والا زکریہ کو بنایا جب کبھی زکریہ ان کے حجرے میں جاتے ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے وہ پوچھتے اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے بے شک اللہ جسے چاہے بے شمار روزی دے اسی جگہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما بے شک تو دعا کا سننے والا ہے چل منچو کو سعید حسور و سعید حسور موبی امین سو نیم بس فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا سردار زابط نفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الكبر ومرأتی عاقر قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء کہنے لگے اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانج ہے فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہے کرتا ہے رب اللہ الناس اللہ رمزا ربك كثيرا وسبح کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تین دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا صرف اشارے سے سمجھائے گا تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح و شام اسی کی تسبیح بیان کرتا رہ واذ قالت الملائکه يا مريم ان الله اصفاك وطهرك واصفاك على نساء العالمين اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا اے مریم مریم اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کر یہ غائب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وہی سے پہنچاتے ہیں تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا اور نہ تو ان کے جھگڑنے کے وقت ان کے پاس تھا مروجی جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہے جو دنیا اور آخرت میں زی عزت ہے اور وہ میرے مقربین میں سے ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا کہنے لگی الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّورَاتَ وَالْإِنجِيلِ اللہ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا او رسولا بَنِي إِسْرَائِيلَ انْجِيلِ أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے اور اللہ کے حکم سے میں مادر زاد اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردے کو جلا دیتا ہوں اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایماندار ہو اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو ان اللہ تم یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے تم سب اسی کی عبادت کرو یہی سیدھی راہ ہے مگر جب عیسا نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابے دار ہیں ہمارے پالنے والے معبود ہم تیری اتاری ہوئی وہی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی پستو ہمیں گواہوں میں لکھ لے اور اور کافروں نے نے مکر کیا اور اللہ نے بھی تدبیر تدبیر کی اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے اذ قال اللہ يا تم سی فِيهِ فون جب اللہ نے فرمایا کہ اے عیسا میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابع داروں کو کافروں کے اوپر رکھنے والا ہوں قیامت کے دن تک پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ لیکن ایمان والوں اور نیک آمال والوں کو اللہ ان کا ثواب پورا پورا دے گا اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا یہ جسے ہم تیرے سامنے رہے ہیں ہیں ہیں اور والی چرا سکو اللہ کے نزدیک عیسا کی مثال بہو آدم کی مثال ہے جسے مٹی سے پیدا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا پس وہ ہو گیا الحق من کیا تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہونا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 اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آجانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں پھر ہم آجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لانت اللہ یقیناً <الْحَكِيم> صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بجز اللہ کے اور بے شک غالب اور حکمت والا اللہ ہی ہے فَإن تولوا فَإن اللہ پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے آپ <مصلمون> کہہ دیجئے کہ اے آل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو میں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائے نہ اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے ہی کو رب بنائے بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گوار رہو ہم تو مسلمان ہیں آہل إلا کتاب تم ابراہیم کی بابت کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورا تو راتو انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے سنو تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ما ابراہیم, لیکن مسلما ما من ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ تو یک طرفہ خالص مسلمان تھے وہ مشرق بھی نہ تھے سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں للکی چا بل مچک فرون بھی آیا چل تم چشہ کتاب تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ اللہ کی آیات کا کیوں کفر کر رہے ہو چل بسون چل تمون تم چال اے آہل کتاب باوجود جاننے کے حق و باطل کو کیوں خلط مل کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو وَقَالَ الطَّائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجِهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں وَلَا جو کم کم پل فل ہی اچھی نئی ہوا سی الن عالیم اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو آپ کہہ دیجیے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے ہو یا یہ کہ یہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہے اسے دے اللہ وسط والا اور جاننے والا ہے يختص من يشاء والله ذو الفضل وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے اور اللہ بڑے فضل والا ہے ومن الْكِتَابِ کی چی منی بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ تاریخ کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس سونے چاندی کا ڈھیر بھی امانت رکھو تو وہ مانگنے پر تمہارے حوالے کرتے اور کوئی ان میں سے ایسا بھی ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو وہ تمہیں ادا نہ کرے اللہ یہ کہ تم اس کے سر پر کھڑے رہو یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں کے حق کا کوئی گنا نہیں یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں بَلَا مَنْ أَوْفَا بِعَهْدِهِ وَاتَّقَا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ہاں مواخذہ ہوگا البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کر لے اور پرہیزگاری کریں تو اللہ بھی ایسے پرہزگاروں کو دوست رکھتا ہے إن الذي لاَا يَشْشتَرونَ بِعَهْد اللَّهِ وَعيمانَانِهِم سَمَنَهُ قَللاًا أُلائِكَ ل خَلَ قَلَهُم فيآخِة ألائِكَ ل خَلَ قَلَهُم فيِيآخِرَةِ وَلَا يُكَّمُهُ اللهَّهُ وَل يَوظُر إلَيْهِ. اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اللہ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا نہ انہیں پاکرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے وَإنَّ مِن الكذب بھوم یقیناً ان میں ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ دراصل وہ اللہ کی طرف سے نہیں وہ تو دانستہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں ما كان لبشر ان ياتيه الله الكتاب والحكمه والنبوته ثم يقول للناس كونوا عبادا لي ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ایسے انسان کو جسے اللہ کتاب و حکمت اور نبوت دے یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب وَلَا أَن بَعْدَ إِذْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم کرے کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا وَإذذا أَخَذَ اللهَّهُ مثَاقَ النَّ بِينَ لَمَا آتَتُكُم مِن كِتابَِ وَحِكمَثُم جَأَكُمْ رَرسُول مصددِّقُ لِمَا مهكُمْ ل تُؤمنِن النَّ بهِهِ وَلَ تصُرَّ قَالَ أَأَقَُتُم وَخَذَتُمعَذَ لِكُمْ إِصْرِي قالَاوا أَقَرَََّا طَالَ فَشهَدُ وَأَنَمَعَكُم مِنَ الشَّهِدين. جب اللہ نے نبیوں سے آہت لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو سب نے کہا کہ ہمیں اقرار ہے فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں فما بعد ذلك هم پس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائیں وہ یقینا پورے نا فرمان ہے اللہ يبغون طوعاً وكرها طوعاً وكرها وإليه کیا وہ اللہ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ تمام آسمانوں والے اور سب زمین والے اللہ ہی کے فرما بردار ہیں خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے قل آمنا باللہ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مسلمون آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یاقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا اور جو کچھ موسیٰ عیسیٰ اور دوسرے انبیاء اللہ کی طرف سے دیے گئے ان سب پر ایمان لائے ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا کیف یهدی اللہ قوم انکفروا بعد ایمانهم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں اللہ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا نل سی اجمائن ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لانت ہو خالدین فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم منضرن جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے نہ انہیں مہلت دی جائے الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے پھر وہ کفر میں بڑھ جائے ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہ کی جائے گی یہی گمراہ لوگ ہیں ہاں جو لوگ کفر کرے اور مرتے دم تک کافر رہے ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا رے گو فدیے میں ہی ہو تو بھی ہرگز پبول نہ کیا جائے گا یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا آزاد ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں